رفیق صاحب آپ ہمارے سامعین سے مخاطب ہوں اور کچھ سلسلے گفتگو چلے حضور جب آپ کچھ کہیں گے تو اس کے بعد ہی میں ان کو مخاطب کر سکتا ہوں جیسے ارشاد فرما ہے ویسے میں کہنا شروع کر دیتا ہوں تو پہلی بات تو میں آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کا نام رفیق غزنوی ایک بڑے موسیقار کی حیثیت سے تو مشہور ہے کیا پورا نام آپ کا اصل یہی ہے یا کچھ جیسے ہمارے شعرا تخلص کے طور پر استعمال کرتے ہیں نام کے کچھ اور رجا ہوتے ہیں یہ حضور صرف آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ اردو ادب سے کچھ دیر متعلق بھی رہا ان لوگوں سے نشست و برخواست بھی رہی ویسے میرا نام تو رفیق غزین رفیق, رفیق تھا محمد رفیق تھا لیکن ضحبت ان لوگوں سے ہوئی کہ جو اپنے نام کے پیچھے یا بعد میں دم چھلا لگا دیتے ہیں اور یہ رواج ایسا تھا کہ میں بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا جی. اور چونکہ میں غزنی سے بالواسطہ متعلق تھا اس لیے میں نے کہا کہ رفیق غزنی کر دیں تو ذرا میں ع ہو نہیں سکتا میرے والدہ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں دھرم سالہ میں پیدا ہوا تھا اچھا لیکن اس کے بعد فوراً ہم راہل پنڈی میں آ گئے اور ابتدائی تعلیم وغیرہ بھی تعلیم راہل پنڈی میں جو موسیقی سے اور گلوکاری سے اور اداکاری سے ایک رشتے محکم استوار کیا ہے آپ نے اس کا آغاز کس طرح ہوا تھا حضور اس کے آغاز کے متعلق میں تو کچھ عرض نہیں کر سکتا میں یہی کہہ سکتا ہوں है? کہ ماحول تو میرا ایسا تھا کہ جہاں یہ چیزیں نہایت بری مانی گئی تھیں یا اس کو مایوب سمجھا جاتا تھا جی میں افغان نجاد ہوں اور ان لوگوں سے متعلق ہوں کہ جو بڑے سوم و کے پابند ہیں جی اور جو گانے بجانے سے صرف متریز نہیں بلکہ مترفر ہیں جی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں خاندان بھر میں ایک بچہ تھا پچیس آدمیوں میں اچھا اس کے باوجود میرے اس شوق کے لیے مجھ کو بارہا گھر سے باہر نکالا گیا اچھا اور پھر جب میں نے توبہ کی کوشش کی یا اس کو یقین دلایا کہ میں نے توبہ کر دی پھر مجھے انہوں نے گھر میں رکھ لیا پھر توبا توڑی ہاں صاحب یہ سلسلہ توڑنے کا جاری رہا اور اب تک جاری ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہم لوگوں کہنے پہ نہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے لیکن وہ ٹوٹتی رہتی ہیں یہ صحیح چیز ہے بالکل صحیح ہے اچھا آپ نے اس فن کے سلسلے میں کچھ جانو ہے کیا ہوگا بہت سے اکادرین کیا آگے یعنی سیکھا کس سے یہ فن آگاہ یہ ضرور بچپن میں جب یہ اس کا ذوق شوق پیدا ہوا نہیں آتا کہ بہرحال جب یہ شوق پیدا ہوا تو لوگوں نے مجھے میں جاری رکھوں مثلاً مشن اسکول میں پڑھتا تھا تو وہاں کے جو مشن والے جو انجیل پڑھاتے تھے وہ بھی سے یہ کہتے تھے کہ یہ پوئم ہے نظم ہے जी. اس کو یہ انگریزی ہے اس کو تم اپنی زبان میں گاؤ اور जी. اپنے انداز میں ہاں حالانکہ ظاہر ہے کہ انداز اس کا انگریزی نہیں ہو سکتا لوگوں نے اس کو بھی سراہ پسند کیا اسی طرح وہ پہاڑے پڑے جاتے تھے یہ دو یہ بھی, بھی میں پڑھتے تھے تھے اور لوگ اس کی داد دیتے تھے مجھے احساس, شدید قسم کا احساس ہوا کہ میں گا سکتا ہوں जी जी اور ساتھ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اس سے کوئی عشق ہے आ, اس کو میں نے جاری رکھا جی اور پھر اس گانے بجانے جو بھی لوگ ہوتے تھے جن جن کو بھی میں نے سنا میں ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا اور ان سے جو چیز بھی حت الوسا ہو سکتی تھی جی اور مجھے جی سیکھنے کے جی جی جی سلسلے جی میں کچھ لوگوں سے دقتیں پیش آئی ہوں گی پیسہ خرچ حجی صاحب ایک نیا دلچسپ واقعہ ہے جو میں ضرور ہمارے رول پنڈی میں گودر خان تھے جی روتاسی وہ بڑی اچھی سارنگی بجاتے تھے اور بڑے اچھے گلوکار بھی تھے جی ایک پوریا کا خیال رات میں مجھے بہت پسند آیا اور میں نے خان صاحب سے کہا حضور جی سکھا دیجیے جی. آپ کو یہ تو ہوگا جانتے ہوں گے کہ یہ لوگ خدا جانے ایک تو بخل ہیں اس لیے برتے ہیں کہ انہوں نے بہت محنت سے سیکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ روایت چل ہی آتی ہیں دلوقتي. کسی کو جلدی نہیں سکھاتے تو میں نے سال چھ مہینے کوشش کی ان کو کھلایا پلایا ان کی محنت خوشامد کی لیکن خان صاحب مانے نہیں آپ کوئی چارہ رہا کار نہ رہا تو کتوال شہر اطشیروس خان میرے دوست سے میں نے کہا حضور میں تو ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں ایک چیز مجھے ان سے چاہیے خان صاحب خان صاحب تو بالکل کوڈ میں نہیں سکھانے سکھانا نہیں چاہتے انہوں نے کہا میں اس کا علاج کر دوں گا ایک روز میں گھر میں بیٹھا ہوا مجھے پتہ چلا کے گودر خان مجھے بلا رہا ہے پولیس تھانے میں میں نے کہا کوئی استاد پڑی بھی میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حوالات میں گودر خان پڑے ہیں اور سامنے بشیر حسین خان انہوں نے مجھے کہا بھائی اپ کے خان صاحب اندر ہیں جو کچھ کرنا ہے جا کے کر لیجئے مجھے بہت <laughs> افسوس ہوا میں <laughs> نے کہا بھائی میں نہیں یہ تو نہیں کہا تھا خیر بہرحال میں <laughs> اندر گیا خان صاحب سے انہوں نے کہا بھائی جلدی کرو خدا کے مجھے یہاں سے کیا مصیبت ہے میں نے کہا خان صاحب اب, آب, آب, آب جو بیٹھ گئے تو میں نے کہا خان صاحب وہ خیال کیسے شروع ہونے کا <laughs> صاحب <laughs> <laughs> کو یہ خیال کی پڑی ہے میں <laughs> یہاں <laughs> مصیبت میں ہوں یہ باتیں میں نے کہنی حضور یہیں اچھا سکھائی انہوں نے تو ہن کر اپنا وہ خیال شروع کیا اور میں نے دو گھنٹے میں اس سے سیکھا اور میں نے کہا خان صاحب اب سیکھ <تشیخ> لے جائیں ہاں. تو مجھے افسوس بھی ہوا کہ میں نے یہ کیوں کیا لیکن وہ شوق کا یہ عالم تھا میں نے کہا کہ اور کوئی آس. طریقہ کار <تصفح> خان صاحب نے بعد میں سکھانے میں بخل نہ کیا ہوگا دوسرا <تصفح> نہیں اس کے بعد تو ہمیں پتہ چل گیا کہ میرا ہلکا وسیع ہے اس لیے ارے اور ویسے سب سے پہلے کون سا نے اس میں سیکھا تھا ساز بجانا سب سے زیادہ ہارمونی جی اور ہارمونیم کے سیکھنے میں, میں جی بالغ ہے آپ اسی جی کے متعلق کچھ جانتے ہیں تو آپ جہاں انگلی رکھتے ہیں وہ ایکی ہی صورت بولے گا جی تو آپ اس کو بجاتے ہیں اور وہ آپ اس کے ساتھ کسی سے سیکھا تبلا صاحب وہ بھی ایک عجیب غریب چیز ہے جی ہمیں تو اتنے پیسے ملتے نہیں تھے جی تو راہل پنڈی میں کا باغ ہے وہاں ایک سردار جی تھے وہ اندھے تھے وہاں تبلا بجایا کرتے تھے میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا سردار جی آپ عنایت کیجیے مجھے تبلے کا بہت شوق ہے اور میں نے کہا میں چھ آنے روز حاضر کر سکتا ہوں مجھے تبلا سکھائے صاحب مجھے تبلا سکھانا شروع کیا آپ تبلے میں جو دیر ہونی شروع ہوئی تو میں نے کہا آپ جلدی سیکھنا چاہیے تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ دو تین گتے روز سکھا دیا کریں انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ ایسا نہیں ہوتا جلدی نہیں حاصل ہوتا۔ خیر بہرحال ان میں دو تین میں نے 15 دن میں جتنی گتیں تھیں جتنی بھی مروش تھی زمانی کی 15 دن میں اس سیکھ اور سولی میں نے جب انہوں نے کہا کہ اب تم وہ سیکھ لو تو میں نے کہا مجھے تو وہ سب آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بجائیے میں نے بجانا شروع کیا اور سب گتیں انہوں نے کہا آپ نے تو مجھے لوٹ لیاں 15 دن میں یہ کیا بڑیا پا جب یہ ابتدائی دور اپنا ختم کر کے آپ کالج میں بحیثیت تعلیم گئے تو وہاں پر بھی کچھ رنگ رہا ہوگا موسیقی کا اور بس میں جس زمانے میں میں لاہور پہنچا وہ تو رسول بلا تھا زمانے ثقافتی اور زمانیاتی ہر رنگ سے ہر عدبار سے تو زمانے میں تمام فنکار گلوکار سازندے وہاں تھے تو ان سے اس زمانے میں خان صاحب علی بشمروم غلام علی خان کے والد بھی وہیں تھے غلام علی خان صاحب بھی وہ تھے مبارک علی خان بھی تھے جی. پیار خان صاحب بھی تھے امید علی خان عشق علی جی. خان تو ایک بھرمار تھی ان لوگوں کی اب چونکہ مجھے بھی اس سے رقبت تھی جی. تو چونکہ اسی سے شوق و ذوق تھا تو ادھر پڑھائی ادھر گانا بجانا تو ان سے نشاستر کے سلسلے میں کچھ ان سے سیکھا کچھ ان کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ بس یہ کام اپنا چلتا رہا۔ اسٹوڈنٹس کمپٹیشنز میں بھی حصہ لیے ہوں گے آپ نے انعامات دیے۔ وہ سال وہاں بھی تو عجیب طرح تجربہ ہوا کہ دو برس سے انہوں نے ایسے تک میں جس کمپیٹیشن میں جاتا تھا وہاں سے پرائز لے جاتا تھا۔ اچھا جب میں گورن کالج میں گیا تھرڈ ایئر میں ایک روز وہ مقابلہ تھا جب میں نے اپنا نام لکھا تو انہوں نے کہا حضور اپ کو وہاں ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں آپ اتنے انعامات انام حاصل کر چکے ہیں اور آپ اس فن میں آپ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ آپ کو مقابلہ نہیں کرنا چاہیے جب آپ نے مختلف فلموں میں میوزک دیکھنی شروع کی اور خود اداکاری بھی کی بعض فلموں میں ہاں آواز بھی آپ کی فلم میں جو کام بھی متعلق ہو سکتے ہیں سوائے ٹیکنیکل کام کے مثلاً کیمرہ کیا اور سرابندی اس کام کے گویا رول بھی کیا میوزک ڈائریکٹر بھی ہوئے گلوکار بھی ہوئے ہدایت کار بھی ہوئے افسانے بھی لکھے بھی لکھے سب کچھ کرتے رہے جو کچھ بھی اچھا اچھا تو آزادی کے زمانے میں کیا ہوگا انداز نے آپ نے فلم میں میوزک دینے کا اور اداکاری کا کتنے پہلے کمزور ہوتا ہے اگر مجھ سے پوچھیں کہ کس زمانے میں پیدا ہوئے تو میں یہ عرض کروں گا کہ میرے والدین کے لیے ہمیشہ یہ چیز زیادہ ہم رہی کہ میں پیدا ہوا ہوں اس معاملے میں تو ہر ایک کا حافظہ کمزور ہے تو ان میں بھی یہ بول رہا وہ کبھی کہتے تھے کہ انیس سو چھ میں ہوئے تو جب اور اتفاق رائے نہیں ہوا تو میں کیا ہوں کیسے <تصفح> <بس ایلاؤں> تو کتنی فلموں میں آپ نے ابھی تک, <تصفح> تک جی میں نے سو ڈیڑھ سو کے قریب اور جو ایسی فلمیں ہیں وہ میرے خیال میں جو قابل ذکر ہیں جی یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نرگز کی پہلی پکچر جس میں ہم نے کام کیا اس میں پہلا میوزک ہے تحریر میں محبوب کی پروڈکشن اور جو سب سے بڑی مسلم سوشل سبجیکٹ جائے, نجمہ اس میں بھی میرا میوزک ہے अच्छा। اور دونوں یہ پکچر ہیں جھٹی پکچرس ہیں اچھا یہ بطور مجموعی آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تاثر کیا ہے پچھلی فلمی دنیا اور آج کی فلمی دنیا میں آپ پچھلے عہد کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا آج کے جو وہ حضورﷺ اس کے متعلق تو آپ یہی کہیں گے کہ چونکہ ہمارے عمر کا تعلق ہی ہے نوجوان تب تو یہی کہے گا کہ ہم کادامت پسند ہیں لیکن ایک شیر یادہ تھا ہے ہے عدب شرط مو نہ کھلوائے مصر یہ کہہ دیتا ہوں تو عرض یہ ہے کہ میں نے وہ ماحول بھی دیکھا میں جی زمانے میں گئے تھا یہ انیس جگدیش بھی لکھے پڑھے لوگوں کا ایسا ماحول تھا کہ جہاں ہم فلم کریں یا گانا وانا کر کے ہٹیں تو کچھ ادبی بات ہوتی تھی کچھ شعر و شاعری کی بات ہوتی تھی گانے بجانے کی بات ہوتی تھی یہ چیزیں اب نظر نہیں آتی ہیں کچھ نہ وہ ماحول نظر آتا ہے نہ اس ماحول میں وہ سکاطن ہے یہ ہے نہ وہ جمالیاتی ہے صحیح طور پر نہ وہ برسبیلا تذکرہ جب بات آ گئی تو پوچھتا ہے چلو شعر شاعری کی جب گفتگو کرتے تو آپ کو ادب سے بھی خاصا شوق رہا ہے اشار بھی کہے آپ نے جی میں یہ تو کہوں گا کہ میں نے کہیں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ کوئی شعر سنائیے تو مجھے یاد نہیں ہوگا تو آپ کا پرانا جواب ہے کہ حافظ تو بہرحال غزل ہے شاہردین کی پرنمنٹ کالج میں اچھا ہاں جی اچھا اور یہ ریڈیو میں پھر کب سے آپ کا تعلق ریڈیو میں بعد ہی کا زمانہ جی ریڈیو میں تو میرا تعلق اس دن سے ہے جب سے ریڈیو پیدا ہوا میں اس کے جنم دن کا ساتھی ہوں اور اس کے ساتھ ہوں پہلے, پہلے میں خبر ریڈیو میں لوگوں کو خیال نہیں ہوگا پہلے بمبے میں جب گیا تھا وہاں سٹیٹ براڈ کاسٹنگ ہاؤس تھا تو اس میں میں نے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے پروگرام دیے اور پھر جب علی پور میں हाँ. بنا تو اس میں بخاری صاحب نیازی صاحب اور ہم ہم نے خشتے بنیاد رکھا अच्छा. تو ہم جہاں جہاں بھی گئے जी. وہاں ریڈیو سے ہم بال واسطہ بلا واسطہ متعلق رہے सही. اس سے ایک ایسا رشتہ قائم ہو گیا تھا کہ جہاں بھی جاتے اس سے رشتہ وہ قائم رہتا ارے تو آپ کو بہتر کارکردگی کا موقع فلم میں ملا یا ریڈیو میں اب سیز کروں فلم جو ہے وہ تو سوداگر ہے ہاں اسی سے نگار فلم میں جو فنکار ہے وہ اپنے آپ کو دکاندار سمجھتا ہے اس کو چیزیں بیچنی ہوتی ہیں آرڈر کما آڈر کا مال ہے یا جیسے والے ہیں کہ ہر مال چار آنا تو فلم میں ہمیں بجائے موسیقی کے مطالبات اور الفاظ کی آمدی کا خیال رکھیں اور جذبے کا خیال رکھیں اور تاثر کا خیال رکھیں ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں جو کوڑا کرکڑی ہے وہ بھئی بات ہے کہ آپ نے زہر مانگا پنچادی سے حوالے کر دیا لیکن ایک صحیح آدمی اس کے پاس زہر مل کے دھمبر خرداری یہ زہر کس کے لیے تو وہ پوچھے گا کہ اسے پتہ ہے یہ موہلک چیز ہے بالکل صحیح تو دکانداری ہے اس میں ہم یہ دیکھنے کا مذاق کا کیا حشر ہوگا صحیح موسیقی کا کیا حشر ہوگا یا اس سے زیادہ ہمارا کیا حشر ہوگا تو اس میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے کیا ملتے ہیں یا مال کیسے بکتا ہے یا وہ معیار فن نہیں بلکہ اور میرا ریڈیو سے متعلق ہونے کی سب سے بنیادی جو چیز ہے اور میں ریڈیو سے صرف متعلق نہیں ہوں بلکہ اس سے پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں یہاں جو ہم چاہتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں جو موسیقی کے مطالبات ہیں جو صحیح موسیقی ہے یہ ثقافتی ادارہ ہے یہاں ہم نے فن کو سلجھانا بھی ہے صحیح. اس کی بہتری کے لیے کوئی اسباب پیدا کر رہے ہیں اور وہاں یہ تو دیکھنا نہیں انہوں نے کہا کہ کہ میرا لال دوپٹہ ململ کا بتائیے لال دوپٹہ ململ کا یہ موضوع ہے خدا کا خوف کیجیے اس سے جو بھی جذبات آپ کے ذہن میں ابھر سکتے ہیں یا نہیں ابھرتے تو مجھ سے پوچھئے کہ میرے ذہن میں کیا ابھرتے ہیں صحیح یہاں <laughs> پر ایک بات جو آپ نے کہی تو اور سوال پیدا ہوا وہ یہ کہ گانا جو لکھا جاتا ہے اس کے الفاظ کی مناسبت سے دھن بنائی جاتی ہے یا دھن کی مناسبت سے بول لکھائی جاتی ہاں ہاں یہ بھی ہوتا ہے دونوں طریقہ ہیں ایک تو جہاں موسیقار بڑا ہو جی تو وہاں پہلے دھن بنائی جاتی ہے جی اور جہاں شاعر بڑا ہو وہاں پہلے تو آپ تو موسیقار بہت بڑے تھے ہاں آپ پہلے دھن بناتے دیتے لیکن میں ساتھ ادیب بھی تھا اور مجھے پتا تھا کہ ادب کیا ہے یا شعر و شاعری کیا ہے میں یہ ہوں گا کہ دھن وہ ہے جی دھن یا جو چیز فلم میں یا جیسے اگر بنائی وہ ایک موقع کے لیے خاص مقام کے لیے خاص تو وہاں سیچویشن کا خیال ہے خوشی کا ہے ایک دوسری یہ چیز ہے کہ مثلا غالب کی غزل ہے آپ کی وہ بھی دھم بنا دیں ویسے ہی اور غالب دار کی وہی بنا دیں جی معاف جی غالب بھاری بھرکم پنوی حیثیت وہ الفاظ اور جو اس میں مکانت اور اس میں اور چیز ہے بھاری بھرکمپن پن ہے اور وہاں داغ ہے ایک ایکلندر قسم کا آدمی تو آپ اگر اس کی دونواہ بنا دے تو یار غالب کو جہاں پہ غالب کرتے ہیں ہمیں دونوں کا اشر خراب ہوگا اور ساتھ جی غزل کا اسے بھی زیادہ یہ تو بڑی بات ہے جو سامنے آئی ہمارے <coughs> کہ موسیقی موسیقار کے سامنے یہ بات الفاظ لے کا علام کی مانویت اور مانویت کی عشان عشان الفاظ عشان کی مانویت گلام جی کی اور اس کا تاثر جی مجموعی جی, جی وہ کیا ہے سچویشن کیا ہے جی, جی اس کے مطابق بنانے چاہیے اچھا وہ صرف یہ نہیں کرنی جیسا کہا جاتا ہے کہ جہاں چٹکی بچ سکے جی یہ تو کوئی معیار نہ ہوا صرف جی ارے صاحب اس اعتبار سے پھر آپ کو دوسرے گلوکاروں میں کون سب سے زیادہ پسند ہے جو کلام کی مانویت کے مطابق فریدہ خانہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ اس لیے کہ وہ صحت الفاظ اور معنی کو اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے گاتی ہے وہ سمجھ کے گاتی ہے اور جانتی ہے اس میں وہ تصر بھی ہوتا ہے اور پھر نظر بدور ویسے دیکھنے میں بھی جمالیتی اثر بھی اچھا خاصا پڑتا ہے چاہتا ہے اس لیے وہ ہر رنگ میں بہتر ہے اور پرانے فنکاروں میں جو ان کے فریدہ خانم کے عہد سے پہلے کے ہیں ان میں کون گلوکار سب سے زیادہ پسند تھا اس جیسا تو آج تک پیدا نہیں ہوا یعنی بڑے غلام اچھا اچھا وہ بنیادی طور پہ تو ہمارے فنکار تھے اب یہ ہماری بدقسمتی قسمتی ہے کہ انہوں نے یہاں یا ہم نے ان کو وہاں بیچ دیا اور وہ دیکھ لیا آپ نے کہ وہ کتنی کتنے ان کو ان کی کو کیسے انہوں نے محسوس کیا لیکن وہ ایسے گلوکار تھے جس میں جس گانے کے تمام ارکان موجود تھے خوش ان سے بہتر کوئی نہیں ہوا آواز جہاں بھی لگاتے تھے یوں معلوم ہوتے تھے کہ جیسے کوئی دس ہزار کی جبہریاں کھل گئی ہیں عجیب و غریب و ایک تاثر تھا جی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ جو چیز گاتے ہیں محسوس کر کے گاتے ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ جس گھرانے سے وہ تعلق تھے ان میں اس لحاظ سے وہ علم بھی کے پاس جی اور جی رچاؤ جی طبیعت میں رچاؤ جی اور تیسری یہ چیز کہ غزل بھی اتنی اچھی گانا ہی تھومری دادرہ بھی ویسے گانے ہیں پنجابی بھی گانا تو ویسے گانا خیال گانا تو سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا تو جواب ہی نہیں تھا اچھا وہ بہت پسند آجا صاحب اب یہ تو بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور لوگ یقین محضوظ ہوں گے ہمارے سننے والے کوئی اور دلچسپ واقعہ اپنی زندگی کا آپ سنائیں جو اس سے ہی متعلق ہو یا اس سے ہٹ کر ہو یا کسی آجی صاحب وہ دلچسپ واقعہ آپ نام لینے سے تو رہا سب سے بڑا دلچسپ واقعہ تو یہ ہے کہ آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ عموماً اغوا ہو جاتے ہیں لوگ عموماً عورت اغواہ ہو جاتے ہیں مرد نہیں اغواہ ہوتے میرے ساتھ ایک کہ ایک حسین و جمیل قسم کی فنکارہ تھی ان کا پروگرام ہوا میرا بھی موسیقی سے مجھ سے متاثر ہوئی کچھ ہم ان سے متاثر ہوئے لیکن نتیجہ جو ہوا اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ زیادہ متاثر تھیں اچھا تو صاحب کسی حالت میں بھی ہم انہیں چھوڑنے گئے اسٹیشن پہ جی جانا ہم نے رالپنڈی کی طرف تھا کشمیر کی طرف اب مجھے وہاں محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کوئی خفیف سا دھکا دیا گیا اور جب میری آنکھ کھلی دوسرے دن تو ہم دوسری سمت جا رہے تھے اور وہ کلکتے کی طرف اچھا میں نے ان سے کہا حضور میں کدھر جا رہا ہوں یہ تو فرض نہیں کیا گیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں نے کہا تو آپ جا ہی رہے ہیں بہرحال تو دوسرے دن دہلی کے یعنی اس کا دوسرے دہلی کے اخباروں میں یہ لکھا گا کہ مشہور گلوکار اور ریڈیو نے آل انڈیا ریڈیو کے گلوکار اور ڈائریکٹر جو ہیں وہ غائب ہو گیا ہے <laughs> اور میرے گھر والوں کی مسمات نے تو اطلاع دے دی تھی کہ ان کو میں خود لے جا رہی ہوں فکر نہ کریں اس قسم یہ آپ نے کام کیا ہے مختلف رولز کیے ہیں کوئی اداکاری کے وقت رول کرتے وقت کوئی جی میں فلموں میں تو بہت میں بہت سی فلموں میں کیا ہے لیکن آخر میں جب میں وہاں سے جب پارٹیشن کے بعد آیا تو مجھے ایک اہم رول جس کے لئے میرا نام بھی انہوں نے اوارڈ کے لئے دیا تھا لیکن چونکہ میں یہاں آ گیا تھا جی اس لئے میں مجھے نہیں دیا گیا وہ تھا شام سویرا اچھا وہ آجھا. میں نے یہاں آ کے دیکھی ناچ سنیما میں وہ فیل وہ فیل سب سے مل مل زیادہ جی ہاں بلکہ جس دن میں مکمل کی میرا ٹکٹ بک تھا میں نے وہ میک اپ بھاری قسم کا تھا ڈسٹر تھا چہرہ بط... ایک قسم کا بالکل مس کیا ہوا وہ میں نے ایئرپورٹ پہ ہی جا کے وہ دھویا تھا وہ آج جی. آج. آج. آج. تو یہ تو ہے اداکاری کے سلسلے اور رہا وہ کہ وہ نجما کا نام دیا ہے جس وقت شوٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اس وقت کوئی ایسا واقعہ کبھی نروس ہوئے آپ کسی پر یا کبھی کوئی اور سوال نہیں پیدا ہوتا تھا وہ اسی لیے کہ فلموں میں بحثیت میوزک ڈائریکٹر کے ہم روز ایک دوسرے جاتے تھے اور وہی لوگ ہوتے تو جو وہاں ہوتے تو لوگ ہمیں دیکھ کے پتا نہیں میں نروس نہیں ہوا اس کا احساس ہوا کا بھی لوگ نروس ہوئے آپ کو دیکھ کے یہ احساس تو آپ تک بھی کسی وقت محسوس ہوتا ہے اچھا تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا سامعین کی جانب سے بھی اور اپنی جانب بہت شکریہ